میرے دوستوں یہ تو وہ حال ہے جو کہ یہودیت اور نسرانیت پر گزرا یعنی مثلث السلطان حکومتی تکون نے دنیا انسانیت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا فلم ادین اللہ الخاطم مشری عت المحمدی یا رقص تلاقید تو تلاب دب جب اللہ کا آخری دین آیا اور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت آئی تو اس عقیدے نے یہ بنیادی کوشش کی کہ بندے کو اللہ سے جوڑا جائے وہ ازالت و الغدور الکاہن فیات المسلم ایمانی اور یہ جو کاہن کا کردار ہے نا اسے مسلمان کی ایمانی زندگی سے باہر نکال ڈالا اسے لغو اور کینسل کر ڈالا ہاں علماء ہوا کرتے تھے دین کے علماء موجود ہیں جو کہ پیغمبروں کے وارف ہیں اور وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تک پہنچانے کے لیے جنت کی راہ دکھانے کے لیے وہ خدمت میں مصروف رہتے ہیں بلا جزا ان والا اجراً الزام نہ کسی سے کچھ چاہتے ہیں اور نہ ہی کسی سے کچھ مانگتے ہیں اور نہ ہی لوگوں کو مجبور کرتے ہیں حتیٰ کہ ہمارے دین میں ہماری شریعت میں ہر انسان علم حاصل کر سکتا ہے تاکہ وہ عالم بنے پرانے زمانے کی طرح کاہینوں والا سسٹم نہیں ہے کہ کاہین ہوگا تو میراث چلے گی نہیں اسلام میں ہر انسان علم حاصل کر سکتا ہے اور علم حاصل کر کے عالم بن سکتا ہے اور عالم بن کر اپنی قوم کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے کوشش کر سکتا ہے اسی طرح اسلام نے اور شریعت نے بادشاہ کا جو کردار ہے اور اس کے جو حقوق ہیں کی جو طاقت ہے اس کے لئے بھی ایک محدود دائرہ بنا کر دیا وکران شریع آتف و کل یعنی شریعت جو ہے یہ حاکم کے اوپر بھی حاکم تھی اور محکوم کے اوپر بھی حاکم تھی شریعت کے سامنے بادشاہ اور عوام سب یکساں ہوتے تھے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ زیادہ دیر تک اسلامی نظام اور اسلامی شریعت کا جو ڈھانچہ پیغمبر علیہ السلاۃ والسلام نے مسلمانوں کو بنا کر دیا یہ قائم نہ رہا بلکہ جیسے کہ پیغمبر علیہسلاۃ والسلام نے پیشنگوئی فرمائی ہے کہ اگلے اور گزری ہوئی قوموں کی تم لوگ پیروی کرو گے صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ یہود نصارہ کہ جن کی پیروی ہم کریں گے وہ یہود اور نصارہ ہیں پیغمبر علیہ السلاۃ نے فرمایا وہ نہیں تو کون ہے یعنی وہی ہیں تو مسلمانوں نے بہت سارے معاملات میں ان یہودی اور نصرانیوں کی پیروی کی اور ان میں سب سے بدترین جو مسئلہ ہے وہ الاطباء نوا میں سیاسی وحی یعنی سیاسی نظام میں اور حکومتی ڈھانچے میں ان کفار کی اتبا اور پیروی جو ہے یہ سب سے خطرناک معاملہ تھا جس میں حکومت اور سلطنت کا جو معاملہ ہے یہ میراث ہو جاتا ہے میراث بن جاتا ہے ون شاہ کلن شبی ہن بے حائی کلی احباری و روحبانی جانبی کل سلطان نتیجے میں جیسے کہ پہلے یہودی اور نصرانیوں کے بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کے کاہین ہوا کرتے تھے یہی نظام جو ہے مسلمانوں میں بھی قائم ہو گیا اور جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو کہ پیغمبر علیہ صلاحت وسلم کے معجزات نبوت میں سے ہے وہی سامنے آیا زمینی حقائق یہی سامنے آئے حزیفر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے تکن النبو و طفی کما شاہ اللہ شاہرفا دور نبوت جب تک اللہ چاہے گا تم لوگوں میں باقی رہے گا اور جب اللہ چاہے گا اٹھا لے گا ثمتکون خلافت عالمہج نبو پھر پیغمبری اور نبوی طریقے اور منہج کے مطابق خلافت قائم ہوگی اللہ جب تک چاہے گا وہ برقرار رہے گی اور جب چاہے گا اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا ثمتکون ملکنآبن پھر کاٹ کھانے والی بادشاہت قائم ہوگی فیقون ماشاء اللہ فاید جب تک اللہ چاہے گا یہ ظالم بادشاہت قائم رہے گی اور جب چاہے گا اٹھا لے گا تمتکون ملکن جبریم پھر جبری بادشاہت قائم ہوگی ظلم و ستم اور جبر و تشدد والی بادشاہت قائم ہوگی اور وہ بھی جب تک اللہ چاہے گا قائم رہے گی اور جب اللہ چاہے گا اسے اٹھا لے گا تمتکن خلافت اعلی منہاج نبو پھر منہاج نبوت پر اور نبوی نظام کے مطابق خلافت قائم ہوگی ثم سکتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا خاموش ہو گئے ایک اور بہت ہی اہم روایت موجود ہے جسے امام نعیم بن حماد رحمہ اللہ نے کتاب الفتن میں انس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے یہ روایت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی گئی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان نہا ملک عضود ثم ان ثم, ثم طواغیت کہ پھر کاٹ کھانے والی بادشاہت قائم ہوگی پھر جبری حکومت قائم ہوگی پھر تواغیت کا دور آئے گا ایک اور روایت آنس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے ان نہ ملوکن ثمہ ثم تواغیت کہ اگلے وقتوں میں بادشاہ ہوا کریں گے پھر جبار اور ظالم لوگ ہوا کریں گے پھر تعوت ہوا کریں گے میرے بھائیوں استاذ ابو مصعب سوری فک اللہ اصرح فرما رہے ہیں وحادہ سلف المسلمین مند رحیل الازمار وقیام حکومت تواغیت الطرآم صحلح و تحکم بشراعی علاحوں میں نہ بس یہی کچھ مسلمانوں کے درمیان وجود میں آیا جب سے استعمال حکومتیں باغی ہیں جب سے استعمالی حکومتیں یہاں سے گئی ہیں تو انہوں نے اپنے مفادات کو قائم رکھنے کے لیے اور اپنے قوانین کو ہم پر نافذ کرنے کے لیے اپنے غلاموں کو اور اپنے نوکروں چاکروں کو حکومت عطا کی اور وہ یہاں سے چلے گئے آج تک یہی سلسلہ جاری ہے وہاں کا راسن بنو امیا سنت الملک فل امت المحمدیہ و طبی احمد سلاطین المسلمین و خلف احمرے بھائیوں اسی طرح بنو امیا نے جو ہے امت محمدی میں میراسی اور بادشاہی حکومت کی بنیاد ڈالی جس کے بعد دوسرے مسلمان بادشاہوں اور خلفا نے بھی یہی طریقہ استعمال کیا اور یہ جو مسلمان بادشاہ اور عمرہ ہوا کرتے تھے یہ مختلف ممالک میں تقسیم در تقسیم کا شکار بن کر مختلف بادشاہتیں انہوں نے قائم کی پیغمبر علیہ الصلاۃ وسلام نے جس طرح ہمیں بیان فرمایا تو اسی طرح ہوا یہاں پر ایک بات کی طرح اشارہ کرنا ضروری ہے بعض لوگ اس سلسلے میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نشانہ بناتے ہیں ہدف و تنقید کا یہ بالکل جائز نہیں ہے اس لیے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں اور پیغمبر علیہ صلاحت وسلام کے محرم ہیں یعنی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی ہیں جو کہ پیغمبر علیہ صلاحت وسلام کے سالے ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف زبان درازی کرنا یہ کسی بھی مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے ان کے بعد جو باتیں ہیں جو زمانہ آیا اس میں بہت ساری مشکلات کھڑی ہوئی لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زمان درازی کرنا یہ کسی مسلمان کے شاع نشان نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کی عزمت اور ان کے تقدس کی حفاظت کرنے والا بنائے نہ کہ ان کے اوپر تنقید کرنے والا اللہ جل جلالہ نے تو ہمیں یہ فرمایا ہے کہ اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی طرح ایمان آنے والے لوگوں کا ہو تب وہ نجات پائیں گے ورنہ نہیں اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ عام صحابی نہیں ہے بلکہ بہت بڑے صحابی ہیں جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ بنے خل اللہ تعالی فی ان امن و بلیم امن تم بھی فقد اختد اگر آنے والے لوگ تم لوگوں کی طرح اے صحابہ اے کرام ایمان لائیں فقد افتدع تو وہ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے وہ ان طول فناحوم فی شق مقصد یہ ہے کہ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے بارے میں بہت ہی احتیاط برتنی چاہیے بعض لوگوں نے جو ان کے خلاف زبان درازی کی ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کے افکار و نظریات سے بچائے اور اللہ تعالی ہمیں اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمائین کی محبت اور ان کا پیار اپنے دلوں میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ان کی طرح ہمیں بھی نیک اور ایک بن کر اسلامی حکمیت کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے امین یا رب العالمین دور نبوت کے جو واقعات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں کتب سیرت اور پیغمبر علیہ اللہ کی احادیث سے ان کی تاریخ ہمیں معلوم ہے وقان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ہاکم السیاسی حکما ان مستر التشری و پیغمبر علیہ السلاۃ والسلام جو ہے وہ ایک سیاسی حاکم تھے اسی طرح وہ تشریح یعنی شریعت کے احکام بیان کرنے کے سرچشمہ ہدایت تھے اور انہی سے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین احکام لیا کرتے تھے پھر خلافت راشدہ اعلیٰ نہاج نبوا قائم ہوئی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے جو تھے وہ حکومت سیاست اور دینی قیادت تمام معاملات کو دیکھتے تھے اور ان کے ساتھ جو صحابہ کرام علماء تھے اور تابعین تھے اہل الحل والعقد تھے وہ ان کی امداد کیا کرتے تھے جب یہ حکومتی معاملات پھر کسرا و قیصر کی طرح ہو گئے اور کارٹ کھانے والی بادشاہت میں یہ حکومتی معاملات بدل گئے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا پھر وہی حکومتی تکون جو ہے وجود میں آیا یعنی سلطان کاہن اور اس کے مددگار فصل کاحل اسلامی فیض علی کا سنت منقانہ قبل ہوں نتیجے میں یہی ہوا جو کچھ اس سے پہلے ہوتا آ رہا تھا کہ مسلمانوں نے بھی یہودی اور نسرانیوں کی پیروی کی اور مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان اس سے پہنچا میرے بھائیوں وہ جو مسلمانوں کے سلاطین اور بادشاہ تھے وہ خیر جیسے بھی تھے لیکن وہ تاغت نہیں تھے اور انہوں نے نئے نئے قوانین اور دستور نہیں بنائے تھے ہاں ظلم ان کے اندر تھا استاذ محترم فرما رہے ہیں فرما بالو کا حق کماورد ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت طواغ اب یہ بتائیں کہ پیغمبر علیہ صلاحت نے جیسے کہ پیشنگوئی فرمائی اس کے مطابق تواغیت کھڑے ہوئے اب ان تاغوتوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے انہوں نے تو نظام ہی کو درہم برہم کر کے رکھ دیا چند دنوں پہلے تونس کا جو بادشاہ تھا وہ مرا ہے نام میرے ذہن میں اب نہیں ہے اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہمارے ملک کا اپنا قانون ہے تو ہمیں ناؤز اللہ قرآن کریم کی کیا ضرورت اعودبل باللہ, عوذ باللہ